فوگ بلّہ عن القمر نا قل کمریول کا بیم ومنافع للناس و من اخبار و یس آلونا کا مادا یون فون قرل افوا کا دانی کا یوبیہ کا انل قمری ویسر وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کل کہہ دیجئے سی اسم کبیر ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وہ مناسب اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں عصم و ہما اخبار ہیما اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے ویس مَاذَا کا ماضا یونفی اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دیجیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو یا جو بہترین ہو کزالی کا اسی طرح یو بیہ نو لقم اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ کم تتا فکار تاکہ تم غور و فکر کرو یس آلونا کا انلخمری وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں خمر خمر شراب کو کہتے ہیں ما خامر عقلا جو بندے کی عقل کو ڈھانپ لے عقل موف کر دے یہ شراب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے ہیں کلو مسکرن خمرن ہر نشہ آور چیز خمر ہے شراب ہے جو حکم شراب کا شریعت نے ذکر کیا ہے وہ ہر نشہ آور چیز کا حکم ہوگا کلو مسکرن خمر ہر مسکر نشہ آور چیز خمر ہے کلو مسکرن حیرام اور ہر مسکر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اپنے معنی میں بڑی واضح ہے نص ہے کہ جو شہ بھی نشہ دے وہ خمر ہے کچھ لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دیا کہ انگور کی شراب ہو تو حرام اس کے علاوہ باقی ساری ہلا اور انگور کی شراب کو بھی کہتے ہیں اتنا پکاؤ پکاؤ ہتا کہ دو سلوس دو تہائی اڑ جائے باقی ایک تہائی رہ جائے وہ بھی حلال ہو گئی اور انگور کے علاوہ باقی چیزوں کی سے جو شراب بنائی جاتی ہے وہ ساری حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یس سہلو نلحیرا و الحریرا جو ریشم زینا گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات اس طرح دخ وغیرہ اور شراب نوشی اسے حلال کر لیں گے اور یہ کام کرنے کے لیے نام نہاد فوکا نے بڑا کر کردار ادا کیا ہے زینا کاری اس کو حلال کرنے کے لیے کئی طریقے اور ڈھنگ اپنائے ہوئے ہیں کسی نے متا کے نام پہ اور کسی نے حلالے کے نام پہ یس سہیلو نل ہیرا ولحریہ ریشم کو حلال کر لیں گے ریشم کو بھی لوگ بڑے طریقوں سے پہنتے ہیں مردوں پر ریشم حرام ہے عورتوں کے لیے حلال ہے عورتیں پہنے ٹھیک ہے مردوں کو منع کیا ہے ہاں دو یا تین یا چار مغل اتنا ریشم مرد پہن سکتا ہے یعنی جیب گریبان بان اور پانچے بس اس جگہ پہ مرد ریشم لگا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں لیکن اب پچاس فیصد بلکہ سو فیصد تک ریشمی کپڑا مرد پہنتے ہیں مثال کے طور پہ کرنڈی کیا شہ ہے ریشم کا دوسرا نام ہے کرندی ہوتی کیا ریشم کا کیڑا جب ریشم بناتا ہے تو اس سے دھاگے ریشم کی تارے کھینچی جاتی ہے جب وہ ریشم کا دھاگا بننا بند ہو جاتا ہے کچھ مواد ابھی اس میں باقی ہوتا ہے تو اس پہ کچھ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں وہ کیمیکل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا وہ اس میں نرماہٹ آ جاتی ہے پھر مزید تارے ریشمی کھینچتے ہیں وہ جو کیمیکل ڈالنے کے بعد پھر تاریں کھینچی جاتی ہیں ان کا نام ہے کرنڈی پہلے پہل وہ کرنڈی کے کپڑے آتے تھے مارکیٹ میں تو ان سے بو بھی آتی تھی کیونکہ وہ خام قسم کا مال ہوتا تھا اور وہ ریشم کے कभी تھی کبھی کبھی وہ ٹانگے بھی پھنسی ہوئی کپڑے کے اندر نظر آتی تھی اب ذرا انہوں نے صفائی ستھرائی کا اہتمام زیادہ کر دیا ہے اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو کرنڈی کا کپڑا مطلب ریشمی کپڑا ہاں ذرا گھٹیا نسل کی ریشم کاٹن کرنڈی مطلب تانا کرنڈی کا اور بانا کاٹن کا پچاس فیصد ریشم ریشم کرنڈی مطلب سو فیصد کرنڈی پچاس فیصد اچھی پچاس فیصد نکمی تو کرنڈی حقیقت میں خالص ریشم ہے لیکن ذرا گٹیا نسل کی لوگ پہنتے ہیں بیچنے والے بیچتے ہیں مردوں کے لیے بیچنا خریدنا بھی حرام ہے پہننا بھی حرام ہے یس طرح شیرا جینا بھی حلال کی ریشم کو بھی حلال کیا اور بھی کئی طریقوں سے مرد ریشم پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں ولم گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات اس طرح دف دف بجانا بھی حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی وہ کیا تھی چھوٹی بچیاں جویری یات یعنی چھ سات سال تک کی بچیاں جن کو دف بجانے کی پریکٹس نہ ہو یہ بھی ساتھ شرط ہے ان کو سکھا دیا جائے پھر نہیں انہوں نے کیا بجا نہیں ہے تھا وہ الٹے سیدھے ہاتھ ماریں گی ان کو کہا چلو یہ اپنا شوق پورا کر لیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا لیکن جو یہ روایت ہے جستا ول معذفا ایرا ول اریرا ول معذفا ول اسے تو ثابت ہوتا ہے کہ لوگ حلال کر لیں گے مطلب حلال ہے نہیں دف کی ہلت منسوخ ہو گئی اور اگر منسوخ نہ بھی مانے تو اجازت صرف اور صرف نو عمر چھوٹی غیر تجربہ کار بچیوں کے لیے اور وہ بھی ہر وقت نہیں خوشی کے موقع پر کبھی اب تو جناب وہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ بڑی دیندار گرہ نے کیجیے دب بجانا جائز ہے دف ملتی نہیں گھر کی وہ پلیٹیں اور پراتے بجانا شروع کر دیں گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے یہ جیبوں کے اندر موبائل ڈالا ہوا ہے میوزک بچتا ہے کال آئے تب میسج آئے تب حالانکہ اس کا الٹرنیٹ موجود ہے متبادل ہے کوئی جانور کی آواز لگا لیں اپنی آواز ریکارڈ کر کے لگا لیں گی لگانی ہے نا نہیں ریکارڈ ہوتی وائبریشن پہ رکھ لیں پتا چل جائے گا میسج آیا ہے کال آئی ہے وہ مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے جماعت کا ٹائم ہوتا ہے ٹو وہ بھی میوزک بجاتی ہے اس کی بیف کو بھی بند کیا جا سکتا ہے سسٹم ہے اس کے اندر وہ بھی ہو جاتی ہے پہلے وہ گھڑیاں لگی ہوتی تھی ٹن ٹن ٹن ہر گھنٹے کے بعد انہوں نے بجنا میوزک کو لوگوں نے حلال کیا ہوا ہے ولخمرہ شراب کو حلال کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے یو سمون غیر ہا نام بدل لیں گے پیئیں گے شراب لیکن نام بدل کے شراب بھی لوگ نام بدل بدل کے پیتے جا رہے ہیں کسی نے کچھ نام رکھا ہوا ہے کسی نے کچھ مشکل نشہور چیز خمر ہے شراب ہے اب تو ہمارا فارماکوپیا ادویات بنانے والی جو کمپنی ہیں کہیں چلے جائیں پچاس فیصد سے زائد ادویات ان کا دارو مدار شراب پہ ہے الکوہل الکوہل یہ گنے کے رس سے حاصل ہونے والی شراب ہے شوگر ملوں میں نکلتی ہے الکوہل اور پھر وہ اپنا اپنا کوٹا فارماپوپیا والوں نے بنوایا ہوتا ہے گورنمنٹ سے اور وہ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ادویاتی الکوہل اور چیز ہے اور ڈرنکنگ والی الکوہل اور سہ ہے حالانکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ایک ٹی اسپون چائے کا چمچ ادویاتی الکوہل اس کے دس گلاس ڈرنکنگ الکوہل تیار ہو جاتی ہے اتنی خطرناک الکوہل ہے جو ادویات میں ڈالی جاتی ہے اتنی تیز ہے پی رہے ہیں کھا رہے ہیں شوگر کوٹیڈ گولیاں وہ ساری کی ساری الکوہل والی ہوتی ہے ہاں وہ جو شوگر کوٹنگ کے لیے الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ الکوہل زہریلی ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کوٹنگ کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اڑ جاتی ہے الکوہل ساری نہیں اڑتی الکوہل کی تمام قسمیں نہیں اڑتی وہ شوگر کوٹنگ کے لیے جو الکوہل یوز کی جاتی ہے وہ بہت جلد اڑتی ہے اسی طرح ہومیوپیتھک اس کا تو مدر ٹینکسچر الکوہل کے اندر تیار ہوتا ہے ہزار فیصدی الکوہل استعمال کرتے ہیں مالی یوز توڑتے ہیں اس میں مگر ٹیچر تیار کرنے کے لیے یہ شریبون ہمراہ جو سمونا سم ہاں بغیر رسمی شراب پیئیں گے نام بدل لیں گے پھر ویسے کئی کولڈ ڈرنک پتا ہے اس کے اندر شراب استعمال ہوتی ہے چل رہے ہیں پی رہے ہیں مسئلہ ہے کوئی نہیں یہ سر پہ لگانے والے شیمپو جتنے بھی ہیں سوائے دو چار کمپنیوں کے سارے ہی الکوہل والے سر دھونا ہے شراب کے بغیر نہیں دھونے دیں گے یہ تو حالت ہو گئی ہماری قوم کی نا ہیڈ اینڈ شولڈر اور یہ جو دوسرے پیس پیچھے لکھے ہوا انہوں نے کہ ہم نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں لکھا سرے عام لکھا ہوا ہے الکوہل ڈالی ہے اس میں وہ سن سڑک والوں نے نہیں لکھا ہوا پتہ نہیں وہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں لیکن لکھا نہیں انہوں نے اکثر نے لکھا ہوا ہے بہرحال خمر حرام ہے اس کو پینا حرام ہے بیچنا حرام ہے خریدنا حرام ہے کسی بھی قسم کا انتفاق فائدہ حاصل کرنا حرام ہے ضروری نہیں کہ شراب پینے کے لیے نہ ہو لگانے کے لیے ہو تو خیر ہے پرفیوم الکوہل والا ہے خیر کون سا ہم نے کھانا ہے لگانا ہی ہے نا تو حرام ہے اس کو خریدنا ہی حرام ہے اس کو بیچنا حرام ہے بنانا حرام ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا شراب کے بارے میں ات التحاد اس میں میں کو کیمیائی عمل کر کے اس کا سرکہ بنا لوں شراب تو حرام ہے تو چلو میں اس کو سرکے میں کنورٹ کر لیتا ہوں نشہ ختم ہو جائے گا اس میں سے اجازت مانگی آپ نے فرمایا نہیں شراب کو سرکے میں تبدیل کر کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جو شراب بن گئی ہے ضائع کر دو ختم کسی بھی صورت اس کا استعمال شریعت نے جائز قرار نہیں دیا خمر ما خامر العقل جو بندے کی عقل کو ڈھانپ لے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں میڈیکل کا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بس جس دوائی سے نیند آئے نا اس میں نشہ ہے نشہ نہیں ہوتا کچھ دوائیاں مسکر ہوتی ہیں واقعات نشہ آور ان میں نشہ ہوتا ہے پینے والے کو نشہ آئے چاہے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسکارا کلیلو ہُیرو ہُلیلو ہُ حرام جو چیز بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بندے کو نشہ آ جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے تھوڑی سے نشہ نہیں آتا وہ سگریٹ پینے والے نہیں آتا ان کو نشہ ہاں جس نے کبھی نہ پی ہو تو اس کو ایک دو سگریٹیں پلا دیں تو اس کا دماغ رک جاتا ہے جو شراب پینے کے آدی ہوتے ہیں وہ بوتلیں کی بوتلیں چڑھا جاتے ہیں انہیں نشہ نہیں آتا آدی ہو جاتے ہیں نا اس کے وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں کثیر مقدار کی استعمال سے نشہ آئے تو قلیل بھی حرام ہوتی ہے نشہ آور حرام ہے کچھ ادویات ہوتی ہیں وہ مسکر نہیں ہوتی نشہ آور نہیں بلکہ منظم ہوتی ہیں نیند آور وہ دماغ کو سکون پہنچاتی ہیں بندہ سو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے سو جاتا ہے بے ہوش کرنے کے لیے ادویات الگ ہیں اور منوم سلانے والی ادویات الگ ہیں بے ہوش بے ہوشی کی دوائی ہو تو بندے کو ہوش دلاتے رہو اس کو جو مرضی کرو جان نہیں آتی من دوائی کسی نے کھائی ہے جس کو نیند نہیں آتی یا ویسے اس کو زیادہ نیند دینا مقصود ہے دماغ کی کوئی خرابی یا مسلے کی وجہ سے تو اس کو من دوائی کھلا دو نیند آ جائے گی جگانے پہ جاگ جائے گا وہ ہاں کھل بھی جائے گی مسکر اور چیز ہوتی ہے مسکر وہ ہوتی ہے جو بندے کا دماغ خراب کر دے ٹن کر دے اسے پتہ ہی نہ ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے جاگ بھی رہا ہو صحیح سلامت ہو چل پھر کھا پی بھی رہا ہو لیکن دماغ اس کا وہ اڑ جائے یہ ہوتی ہے مسکل منظم نیند آور وہ الگ ہوتی ہے اور بے ہوش کرنے والی دوائی وہ الگ چیز ہے ایسی سن کرنے والی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے عام طور پہ لوگ اس کو وہ گڑ مڑ کر دیتے ہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں انلخمری بل نئی سر میں سر یہ یسر سے ہے اس کا مطلب ہے آسانی جے میں کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کا مال بڑی آسانی سے بندہ کھیا لیتا ہے محنت نہیں کرنی پڑتی اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں جا تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے آج کا لوگ نفعے کے ذریعے حاصل کرنے کے بڑے شوقین ہیں یہ انامی کوپن لاٹری انامی بانڈز اور بیمہ پالیسی اسی طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا طریقہ یہ سب جوے ہیں جے کی اقسام ہیں سب حرام ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کھلاتے ہیں قسمت پوری کھولو تو پتا نہیں کیا نکلے گا جا ہے وادے جا ہے انشورنس والے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں اور کئیوں کے خطرے اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں ہے جا یہ سٹے بادی سب ج سرمایا یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کلفی ہی ما اسم القیر کہہ دیجئے کہ ان میں گناہ ہے بہت بڑا وہ منافع الناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لوگ فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں شراب سے کاروبار کرتے ہیں جوئے سے پیسہ کما لیتے ہیں فائدہ نفع حاصل ہو جاتا ہے لیکن گناہ بھی ہے اس کا وہ اسما اکبروں میں نفی اور ان دونوں کا گنا ان کے نفے کی نسبت زیادہ ہے یہ پہلی پہلی آیت شراب کے بارے میں نادل ہوئی ہے بتدریج اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے اس کو حرام کیا ہے شراب کو اس سے پہلے آیت نادل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ تم پھلوں سے اچھا رجت بھی لیتے ہو اور نشا بھی سکرن و رجکن آسان یعنی رز کے اثر کو نشے سے الگ کرار دیا نفرت دلائی پھر یہ آیت نازن کی کہ یہ شراب جبے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اس میں نفع بھی ہے گناہ بھی ہے گناہ نفع سے زیادہ ہے پھر آخر اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا فرمایا ان نمل قمر ول میسر ول انصاب ول اضلام و وہ خمر شراب محر جوا انصاب ٹھان آستانوں پہ جا کے جانوروں کو دبا کرنا ازلام قسمت آزمائی کے تیر قسمت پوریاں لاٹریاں بانڈز وہ لوگ کس تیروں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے آج جدید دور آ گیا ہے رجز من ہماری شیتان یہ رجز ہیں ہمارے شیتان ہونے کی وجہ سے گندے کام ہے اللہ نے حرام قرار دے دیا تو فرمایا اتم ہوما من میں ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے وہ یس آلونا اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں کیا دیں فرمایا پوری لحاف بہترین مال دو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بہترین اور عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اقب خیال و شہید سب سے عمدہ اچھا اور بہتر اللہ تعالی فرماتے ہیں لن تنا تم سی تحبون تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیہ کے تم وہ چیز اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو محبوب چیز خرچ کرو گے تو پھر نیکی کو پہنچو گے افم اس کا ایک معنی ہے باقی ماندہ اپنی ضرورت کا جو ہے وہ استعمال کرو خود جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اف ضرورت سے زائد کچھ لوگ کیمونزم گزیدہ کیمونسٹوں سے متاثر اس آیت سے کیمونزم کا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اضافی مال میں بندے کا جو ذاتی ضرورت کا مال ہے وہ تو اس کا اور جو ضرورت سے زائد ہو اس میں پوری قوم برابر کی شریک ہے لیکن اس آیت سے اشتراکی نظریہ جو ہے کیمونزم کا وہ ثابت نہیں ہوتا وہ عصم کا معنی زائد چیز کرتے ہیں تو عصم کا معنی اگر کرنے لیں خیال و سی بہترین چیز تو پھر ان کے نظریے کی ویسے ہی جڑ کٹ جاتی ہے اور پھر ضرور سے زائد سمجھنا کس کو ہے یہ بھی اپنی اپنی سمجھ ہے وہ کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے حکومت کی ملکیت ہے قوم ساری کی ساری اس کے برابر کی شریک ہے اگر ملکیت یہ حکومت کی ہے تو پھر خرچ کیا کریں گے افم کا معنی اگر غیر چیز بھی لے لیا جائے تب بھی کیمونسٹوں کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سرکار کی پھر خرچ تو یہ کر نہیں سکتے حکم دیا گیا ہے خرچ کرنے کا معلوم ہوتا ہے کہ گروپ سے زائد بندے کی اپنی ملکیت ہی ہے اپنی ملکیت ہے تو خرچ کر سکتا ہے اگر ملکیت ہی سرکار کی ہو گئی تو اس نے کیا خرچ کرنا ہے اچھا کچھ مجھتا ہے سروں کے سیدھے وہ کہتے ہیں یہ آیتمت متشابہات میں سے ہے اس کو شاہ ہاتھ میں سے قرار دینا بھی قرآن پر جبر ہے اور کچھ وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جبرن حکومت مال چھین سکتی ہے یہ قرآن کا منشا ہے سرکار جو شاید چاہے گورنمنٹ ضبط کر لے لیکن یہ بھی سراسر بینساکی اور زیادتی ہے قرآن کا یہ منشا ہے ہی نہیں کزالی کو یہ بہم الیاتی اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں اپنے احکام اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تفقہ رون تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا و دنیا میں اور آخرت میں یعنی دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو وہ یس آلونا اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں لهم خیر کہہ دیجئے ان کی اصلاح ان کے لیے بہتر ہے اقوام اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ مسلی اور اللہ تعالی بگاڑنے والے کو سمارنے والے سے جانتا ہے اللہ کو پتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا سمارنے والا کون ہے کم اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا ان اللہ عزیزیم یقینا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے ان کا مال ہے اب یتیموں کی کفالت کسی نے کرنی ہے تو اب کیسے کیا جائے گا فرمایا کچھ اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح کرو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو کام یتامہ کے حق میں مفید ہو وہ کرو ان کے مال سے کاروبار کرو تاکہ ان کا مال بھی بڑھے اور ان کے سرچ اکراجات بھی پورے ہوتے رہیں یہ نہ ہو کہ جب وہ جوان ہو تو سارا کچھ جی تم پہ ہی خرچ ہو گیا ختم ہو گیا بھائی تو خالی تو ہوں پان ہو اگر تم ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں اصل میں یتیم کا مال کھانے کی وحیدیں اور سزائیں بہت زیادہ جب سنائی گئی تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ یتیم کا جو ترکہ مال ہے اس کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا کہ اس میں سے ہم نے کچھ نہیں لینا تو ان اسی مال میں سے ہی وہ یتیموں کو وہ دیتے یا اپنی طرف سے کچھ دیتے اپنی طرف سے بھی خرچ کرتے یتیم کے جو سرپرست ہوتے اور جو یتیموں کا مال ہے اس سے بالکل الگ تھلگ ہو کے رہتے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تو خالی تو حکم اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو گھل مل کے رہو تو کوئی بات نہیں وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن اصلاح کے ساتھ یتیم کا مال کھانے کی کوشش نہیں کرنی بچانے کی کوشش کرنی ہے اصلاح بیدار دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا بالی ہڑپ کر جاؤ تو اللہ جو بگاڑتا ہے اور جو اصلاح کرتا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ کو سب کا پتا ہے بلو شاہ اللہ تم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ انہیں اپنے ساتھ لا ان, کو ان کا حساب کتاب الگ کرنا اپنا الگ کرنا بڑا مشکل کام ہے بندے سے اپنا حساب کتاب سیدھا نہیں ہوتا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قانا غنی فلیہ ثقاف تمن قانا فقیر بلو جو آدمی غنی ہے جس کو ضرورت نہیں وہ بچا رہے وہ یتیم کے مال کے قریب نہ جائے اور جو فقیر ہے محتاج ہے اور یسیم کا گلی بن گیا اب وہ یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے لیکن معروف طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے ہاں یتیم کے معاملات وہ دیکھ رہا ہے اس کی کفالت کر رہا ہے اس کے سارے یعنی کہ سرپرستی کر رہا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ جس طرح یعنی کہ کسی ادارے پر وہ مینیجر بٹھا دیتے ہیں ادارے کو مینیج کرنے کے لیے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ایسے یتیم کے عبور کو مینیج کرنا ہے اس کے مال کو تو جو فقیر ہے وہ اس میں سے کھا بھی سکتا ہے معروف طریقے کے ساتھ ہر ممکن کوشش یتیم کے مال کو بچانے کی اور اصلاح کرنے کی ہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق دے